شرو اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قل اعود برب الناس کہو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں الناس یعنی لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی الہ الناس لوگوں کے مابود برحق کی من شر الوسواس